الحمد لله وكفاك والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم آملت بالله صدق الله مولاد العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبح الفقراء والغرباء بذرقو بلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدى ضرورة بعد وحده لا شريك مولا دي بارقه ديندر عاجزہ نا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انشان نے ہر شر حرف اتنے توں منافقین حاسدین ظالمین لوگوں نے شرف اتنے توں اپنی رحمت دی دائمی بناہ دا جاتا اتا فرماوے سابقہ موضوع کی تیسری قسط جناب سامنے کر ان گلا انتہائی اس دورت دور اس واسطے کہ ساری قوم نے اج, دے آج دے معاشرے محشر نے نہیں سمجھ آج مجھے توجہ میرے تھوڑا جہا وقت ہوتا ہے بار بار گلا نہیں دہرایا جا سکتا اس واسطے کہ جناب اور پوری توجہ نہیں ہوں اگر جناب اور پوری توجہ ہوئی تھی الحمد للہ میں یہ وکری گل ہے کہ میں کوئی شہ نہیں ہاں لیکن میرے سی بڑے تگڑے سائیاں شایئے نے اتنا کچھ سکھا چڑیا کرو تاکہ کہ گلا دہریا نہ پون گل کر رہے تھا کہ ساری قوم نے وائی نو دین بنا لیا تے رسمان نو واڑ کے وہ دیجھ کے دی بنا کے اپنا لیا رسموں رواجوں سے چل پائے ہوں نتیجہ یہ نکلیا کہ اصان اپنے اصل دی شرا پاپ تو بہت زیادہ دور ہو گئے تو اس واسطے اگر اب کوئی شریعت کی گل کرے کوئی مسلے کی گل کرے کوئی عقیدے کی گل کرے تو اس قوم بڑا جیب جہا لگتا ہے میں پچھلی اپنے, اپنے علاقے دے قریب سی جلسہ محرم شریف کا جلسہ لینے نے بھی بار بار یہ آخیا بھائی سانو جا تو سان کر بلا کسا سنا میں جس ویل <سؤال> ٹر گیا مجموعہ بڑا کثیر جی میں تقریر شروع کی نا تو چیٹان آمنیا شروع ہو گئی مولوی صاحب شہادت بیان کریں شہادت وہ ساریا جنیاں سر میں سانب سانب کے جی دوسرے تیسرے دن کیتا انہاں آخیا جی پنڈ جی, جی، جی نے اعتراض جی کیا مولوی نے سانو شہادت نہیں نہ سانو پٹوایا نہ سانوں روایا ہویا سانوں جلسہ کرا لا اُن ایک ہونے ہاں جہاں آ کے سانوں رواوے گا پٹوے گا جناب دوبارہ پھر جلسہ کرایا تو کوئی شخرسی سد لیا آیا جناب دہال دائی آپ تو رنگا آپ تو رو تم نو روا کی کوشش ہوتی ہے پھر جناب جلسہ کرایا انہیں آخیا آئی چس آئی ہے مول مولوی بھی توجہ رکھنی سا بھئی اصا لوگ نے ویخو لیا یعنی جیسے ویفی ہے دین سمجھ لیا اپنا لیا حالانکہ دیو وکھائی کا نا نہیں ہے یہ بھیڑ چال دین نہیں ہے جدر گئی اگلی مغرلیاں بھی پیچھے جی اگلی خوش مگر خوہ دین نہیں کھیل تماشا مزاق کی توہین اگر کوئی غلط جا رہا سانو حکم نہیں ہے کہ دماغ نہیں سوچ بچار فکر نہیں ایک واسطے دتی ہے کہ اپنے رہنما ویخی جی غلط جا رہے ہیں تو اندر پیچھے نہ جائی وہ پیچھے جائیں جن راستہ صحیح اختیار کیا ہوتا جد بھی اس قوم نے بے چال نیے مخصوص عو پر بنا ہے ان جدید کی اے جد اے نمی قوم جہی آئی ہے نم علم جہ آئے نی جدید رکھنے والے لوگ نے محسوس پر بنا ہے یعنی جنہوں پور پیا محسوس پر بنا ہے بھائی یہ تو فارغ ہو گئے تو لیا گا ایسے جنہیں گی ہومان کیریت پاک بھی کیبلا وڈے استاد صاحب مدر سلو لالی فرما نے فرمایا بھائی جہل نے سارے ڈورو کٹے ہوئے پی بلا رہے کون ہوا وکھائی تو ہٹ کے رسم رواج سان دیا پیچھے نہیں چلنا چاہیے مسلمان وہ ہے جا حالات یا دنیا دے پچھو نہیں چلتا بلکہ دنیا نو اپنے پچھے ہے وہ آدھا دنیا جدھر مرنی جائے اصل جواں گے جدھر یار بلائے گا جدھر رب رسول بلائے گا اختیار کریں گے جیڑی راہ سلبیا نے اس واسطے معاملات حالات دنیا کیسی بھی ہمیں حکم ہے وہ اقبال نہیں سبق دے گیا اقبال فرماؤں فرمایا اگر جب بت ہے جمع ات کیا ستی یہ حال گا اگر جب ہیں جمع ات کیا سکتی میں اگر, اگر چپتی ہے جماعت, جماعت کی میں مجھے ہے حکم مجھے ازان مجھے ازان لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مجھے ہے حکم ازاں پیرو حالات نا ویخیا جی دنیا نو نہ جے لوگوں نہ ویخیا جی دے راستے نا ویخیا جے دنیا چلنا دنیا نا ویخیا جے حالات جماعت کھلوتے خلوتے تھوڑا فرد بنتا ہے جب موقع ملے لا کا ایلان فرما دا علا مطلب یہ مطلب یہ اقبال فرماؤں رب بھی ہے آخری محبوب بھی ری دنیا تک دین بھی شریعت بھی گئے اور حق مسلس بھی بس اسی پرچار کر اسے پرچار کران کر لوگوں بلایا جی مایوس نہ ہوو گے بڑیاں بڑیاں چالاں ویخو گے لیکن اگر کسے دے پیچھے ٹور فو گے تباہو برباد ہو جاؤ گے تسا اپنا ایک راستہ مدنی تاجدار دار دوالا پکا رکھا جائے ہر بندہ ہر بندہ اپنے مسلک ہر بندہ دعوی میں سچا میں سچا ساڈا مسلک سچا لیکن ہر دعوے دلیل دعوی بغیر دلیل جھوٹا آ جہ دلیل ہوحمد للہ ساڈے حق کیا سنت اقانیت ایک دلیل نہیں دلیل اگر کوئی منن والا اگر کوئی من والا ہو کوئی تسلیم کرن والا او کوئی زمیر ہو کوئی دلو وگرنا بے نو نہیں سمجھ آ سکتا بے زمی بے دم جا مردہ زمیر ہے قرآن کی آخلا ہے سونے محبوب دا فرمان کی آنا کی بڑے بڑے راستے تیار کرالا اٹھنگیاں بڑے بڑے فیتنے آنگے حقیسا دیا کتاباں اندر جناب والی فیتنیا بیان کے باپ وکرے بنے ਵੱਖਰੇ نے پورے پورے باپ بیان ہوئے پی نے اے ہو یہو جہاں قوما یہ مطلب ہو جہ مسلک یہ شیتانیاں جڑیاں اب ظاہر ہو رہی نے نمودار ہو رہی نے نو میرے پاک نبی نے پہلے ہی بیان فرما چھیا لیکن جی کوئی ویکھن والا ہوا ہوجن والا ہوے ہو آخا ہو میرے آقا امدار نے یہاں فیتلوں کا بیان پہلے ہی فرما چھیا خدا دی قسم کر گیا گرام کو لے کے اج کے دور تک میرے پاک نبی دے آلہ تک تحقیقاتی ہے وہ یہ راستہ ایکو پاک نبی را جا سلبیا نیا فرمایا اگر اس راستے نئی فریا ہے سچے سنیا فڑیا ہے علوم جدید والے نے جنانے جنانے محسوس جنہ نے ویخو وکھائی نو دین سمجھے جنہوں نے لوگ نو چلدیا ویخیا پیچھے نہ تاکہ کی, کی پوچھا سوچو بچار کی ویخو وکھائی دیسم رواج لے اور خدا دی قسم خسارے والے بن گئے نقصان والے بن گئے اصلیت اور حقیقت کے اتنے مبنی وہ لوگ نے جنہ نے محمد رسول اللہ دے دے راستے اج تک چڈیا نہیں راستے رہ لے اور خدا دی قسم در گیا نا اگر او دولت سونے نبی دے راستے والی وہ حقیقت ہدایت والی دولت اگر اج کسی کوجو قربان جاو وہ صرف سچے سنیاں کولو موجود اور سچے سننی اہ گئے سچے سننی وہ سہی سی الکی دے قربان میرا سندر دا تاجدار ہی جیسے میرے مرشے دلچال بیٹھے وہ جی نے سچا کی بیان فرمایا یہ سچا کی دکھان والے سچا سنی دے تو جو اللہ سونے دے اللہ سونے دلیا نے اللہ سونے دے فکیر نے مذہب کی میں ایک حقیر دی گل کر تے چک س شریف آ ہوں سے جناب والی پچھلیا ہے اپنے در دیا کتاب پابندی لواس پچھلیا اصل فرق یہ ہوئی تاجدار ہی مہر سچے مخلص اور دیڈو محبت رکھتے سن جنہوں نے دنیا دی خاطر کدی نبی دا دین نہیں بدلیا نبی دا دین نہیں چھڑیا دور اٹھے رہے ہر فتنے دے خلاف دے آئے نے لیکن دین پاپ نبدیل نہیں ہو <تصفيق> اے ہو جائے مخلص سلوک گزرے نے کلوس کی محبت انہیں سچیا گلیاں گل پچھلے برداشت نہیں ہونا بھٹے نے کمائی ہوئی ان کمائی ہوئی شوہرت ہی ਦੇ کے نام بنے ہوئے لیکن گلابے والی اج پچھلے ਨੇ اج پچھلے ਨੇ پیر سید معصوم شاہ صاحب گرانی رحمت اللہ آپ کتابوں کے اوپر پابندی لوا سکی ہے خدا بھی قسم کر کے آنا میں کتاب پڑھی ہے کسی نظم کے اندر سکولوں کی برائی بیان فرمائی ہے کسی نظم کے اندر ٹی وی کی برائی بیان فرمائی ہے کسی نظم کے اندر ووٹر برائی بیان فرمائی ہے اور کسی نظم کے اندر جناب والی برائی بیان کی یعنی آپ نے آن اپنی کتاب دے اندر یہاں ساریا برائی بیان فرمایا ہے آپ کی کتاب پڑھ کے یہ نی لگتا ہے یہ لگتا ہے. ہے جی آپ بھی فید کوئی چشتیاں والے باسو لگا ہوا کتاب دے اندر, اندر ایک بڑی لمبی نظم لکھی ہے وہ عنوان ہے اصلی سنی اور نقلی سنی آپ نے کی وہ نہ تاراسلی پہچان جیو دیا برائیاں معاشرے پہ چل <سؤال> دیا نی فرمایا برائیاں رسم و تو دے رسم رواج اصلی <سؤال> کام نہیں بننا کہ یا مولا سونے کی تسیرات چلے گا یا حبیب پے اور اپنے دائی دن، دائی دن، دائی دن، ایک اس مسلک دے شیر دینا آخا پیر سید ماسو شاہ ساب سر آدھے فیخری پیر سید ماسو شاہ صاحب فرما نے فرمایا اے عزیز سب مذ باتھی سنی منابی اے اد سب مذ باتھی مد چار یادی ہنفی سب تھی وہ ہے قدیمی جڑا آپ نے تھے اشارہ بھرا امام اعظم سرکار والے انفی را لفر بولیا امام آدم سرکار امام آدم اب ہنی فاوا کا راستہ نہ چھوڑا ہنفی ملب نو جاہل قوم نے بدنا ویخو وکھائی نو نا نا دین سمجھ کے رسم رواجوں نو چواڑ لیا بدنام ہوئے چاہے لوگ ہو وجہ نال وگرنا خدا دی قسم کر گیا نہ اس امام اللہ ہو عنہ ہو جنہی تاریف لے کر میرے دادا بولے اور سب تی دلیل سب تو ویڈی دلیل تینوں اللہ د فکیر اللہ د فکیر بھی نظر آئے گا اللہ د فقیر تینوں بھی نظر آئے گا سونے کا فکیری اللہ جی نظر گا, گا اگر گا تے مسلک سنی ہلکی رکھنا ہوگری لاہور شاہ مشور شریف خواب میں میرے پاگ نبی سروسی گولی سونے لبی گودی بابا بیٹھا گوی گود سونے لبیری چولی کیا اس بابے دا مقام ہوا جس بابے جس بابے نو خود حبیب خدا تھوڑی چولی چرما نے داگا صاحب فرما نے فرمایا سوڑ نبی مبارک دے ایک بڑا بابا بیٹھا جسم جس ہو جائے چیڑی سفید جسمانی کمزور جسمرد کی آلم پوچھنا جنوب جاب نبی سروا اپنی چھولی کے اندر بٹھاون آ فرما نے فرمایا جدو میں مینو حیران بھی ہوئی ہے میں پوچیا رول پاپا جنوں جن گوبھی بہایا سونے نبی نے فرمایے دادا یعنی آسمان یہ تری فکا دم ہے جہاں نا نو مان بن سابت ری قربان آئی اے شان اور مقام جس جس جس ہاتھی نس جس جس راہبر بارگاہ رسالت دے اندر اتنی عزت ملی ہو اتنی عزمت ملی بارگاہ رسالت مقبول ہوا بھی یار کینے ہو جہالت یا یا دا راستہ دکھاوے یا باطل راستہ بکھاوے خو... قربان جاؤ جس راہ جس راہ پر بار گاہ رسالت مقبولیت ایسا راہ پر اپنی پردے نال قدینی راستہ اختیار کرے گا ایسے راہ پر نہیں جادو ویرا راستہ اختیار کرنا ہے محبوب خدا دی راہبری نال اختیار کرنا ہے اور پھر بصیرت د عالم بصیرت د عالم بندہ بوجو کر رہا ہے آپ نے ویخ بوجو سکیرا کبا صغیرہ گناہ جا دا جس, جس پانی چڑ چڑ کے پی جقی گنا یعنی آپ نے جدو ویخ آپ نے فرمایا بوجو کا ہوئے گنا رلے پڑے اگے ایک ہوتا بوجو پیا کر دلو پیا سی میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا بندہ جتنا صحیح بوجو کرے گا جتنا ٹہر ٹہر کے وزو کرے گا ہر رکن ادا کرے گا جن دیر لگے گی رکن صحیح ادا ہوگا امامدار نے فرمایا جی کا وزو جتنا صحیح ہوا کبر چل اتنا چوکھا ہو باہر نکلیے نا قوم اکثر سفر کدھر اتفاق گی روکی آئے نا نماز واسطے ادھا منٹ بوجو منٹ نمار مار ہے یہ ادیش پاکستان بیان کی جتنی محبت جتنی لگن مولا تعالی رنگ نہیں ویختا ظاہر نو نہیں ویخبت نتنی محبت بندہ اتحاد کر جتنی اتنا. محبت اتنا. اتنا. اتنا. اجر چ لب ہے محبت بدلا چ لتا محبت بدلا چ لتا دل کے ذوق شوق نہ بندہ بوزو کر رہا گے اگو دوسرا بندہ وہ بوزو کر رہا آپ نے گسالا ویخیا فرمایا یار یہ گسالے چبیرا گنا پہ جانا وہ پانی چرقی پانی چ فرق نہیں سی ہو یعنی زمین دا پانی جمکی دی طاقت مولا نے برابر رکھی لیکن خلوص دے اندر فرق چاہت اور محبت دے اندر فرق آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے فرمایا یار بوجو کا گسالا جڑا ہے یہ حرام ہے مکروئے تاریمی ہے اتے مکروہ فرمایا سی اتے مکروہ تاریم ہی فرمایا سی دلی ارض کرتے ہزور تسا فکی آؤس دے اندر دعا بارگاہ وحدہ حولا شریک دے اندر دعا کی مولا سونے میری یہ نظر بند نظر جیڑی ہے نا جس نظر گناہ نظر آ رہا ہے پھر خالی گناہ نہیں نظر آ رہا گناہ کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے خالی گناہ نہیں نظر آ رہا گناہ کی حالت اور کیفیت بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے میں کہتا ہوں میں پوری دنیا کے سائنسدانوں کو دعوت دیتا ہوں آؤ, آؤ, آؤ, لے آؤ لے آؤ کوئی, آؤ, ایسی, کوئی ایسی, ایسی دور بین جو صرف پنہ دکھا دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے اسلام, اسلام پہ بھونکنے آؤ! والو شریعت رسول, رسول پہ, پہ بھونکنے, پہ بھونکنے والو اپنے فلسفے کو دین سے اعلیٰ بتانے والو آؤ کوئی ایسی دور بین کوئی ایسی خرد بین لے آؤ جسے گناہ دیکھا جا سکے اور پھر گناہ دیکھ کے یہ پرکھا جا سکے کہ یہ سگیرہ ہے یا کبیرہ ہم مان جائیں گے تمہارے فلسفے کو ہم مان جائیں گے تمہاری سینس کو ارے گنا دیکھنا تو دور کی بات ہے ان کو تو اپنا ظاہر نہیں نظر آتا ان کو اپنا گربان آتا ان کو مدر نہیں نظر آتا یہ گنا کیا دکھا گنا ویخ آیا گنا ویخن گنا کی حالت نمجن والی نظر جہاں ہو اللہ فکیر اے اللہ, دے توجہ لیں جے فرمائی. اے اللہ دیا فکیر نگاہ نال. کسے دی جے چامن تے ایک نگاہ دی تقدیر چا بدل جی تے ایک نگاہ کسے دا بیڑا چا تار یہ چاہگاہ دی دنیا خرچ سوار من یہ صرف اللہ دیا اللہ دے دیا بول دے لیں یہ قربان جاوا اکبال فرما فرمایا کوئی اللہ کری سکے زور بہت کا کوئی انداز کری سکیتا ہے اس کے زور بالو کا نگاہ مری مو سے بدل جاتی ہے تکتی اے نے فرایا مومن دی فراثت تو ڈرو کی جد بھی ویخلا اللہ کی مطلب نگاہ اللہ فکیرا ایسی طاقت, ایسی نگاہ گناہ ایسی بھی نظر آ ہیں گناہ بھی ویخ رہے نال حالت دا بھی پتا پیا ہے حالت کی ہے گنا چھوٹا وربان جاو یہو جہ فکیری جنہ دیا نظر کے دی اندر ہی مولا سونے نے ایک دور رکھا ہوا بھی قسم کر کے آن اے ہو جی فقیر خلاف راستے نہیں چل سکتے یہ چلتے ہیں رب رسول کے دسے راستے چلتے ہیں اور یہو جہ فکیر کے پچھے چلن والے آنے پیڑے ہمیشہ پاری ہو جاستے کے اندر ڈبد جہاں برباد پیچھوں چلنے والے <سؤال> بھی برباد آباد ہمیشہ وہی ہو گئے وہ جڑے رب رسول نے دسے راستے دے مطابق اللہ دے فقیران دے پیچھے دے لے ایسی.. ایسی ایسی... اسی گلے دلیل وعدہ جناب بہت بڑے مزور نے اصل جا سابقہ موضوع پہ چل گیا تمہید تمہید جیڑی چند گلا جا خاص محرم شریف کے صحابہ اور ہلے بیس دے حوالے کہ اسان صحابہ صحابہ e well. بارے दोर کی حینے دے بارے کی حجر رکھ نے کلانی دور بیان اگر دار نہ براب نے فر اگر دا راستہ مولا نے دولت مولا نے اطا نو اتا فرمائیے لے لیں تاریخ پڑھ پڑھ کے سامنے جناب جس قوم نے ہیرجا تو لے لوں کے ساری عمر کسی سنے ہون دیا گلا مولوی صاحب اگر میں تاریخی پسیا تاریخی آ جا میں جناب پڑھا وہ اور تاریخ کو سیکھنا فرد نہیں ہے میرے بھائی تاریخ کا جاننا فرد نہیں ہے اپنے عقیدے کو سمجھنا فرد ہے اص فردوں چڑھ کے کچھ اچان گل کریے یعنی یعنی سوچ ایویں بن گئی نظریہ محرم شریف لگا میں کوئی تقریباً بھی پچیان دیا تکریر سنیا بھی پچیان دیا تکریر سنیا تو وہ سنیا کیوں لیں اس کہ ایک قوم, لال کر دے ایک ایک قوم, قوم لال کی دے لوگ جا جا جا جا جا اچھا سب تو زیادہ میں یعنی کہ زیادہ جڑی گل میں جڑی گل زیادہ دفعہ سنی ہے وہ یہ سنی ہے کہ انہوں نے سب زیادہ حملہ سنیا کر ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں بھائی ہمارے وہ جی نے نظریہ دتا نا آبا میں گال بھی کڈو کہ ہمارے جوالے ہیں اچھا میں خدا دی قسم کر کے نا ایسا ایسا روایتیں ایسا ایسی گلا کہ جنہوں کا جناب نہ تاریخ لال سال رکے نہ قرآن پتہ نہیں کور ان بڑا کیوں اچھا جی کہتے ہیں کہتے ہیں جی اگر نبی کی چار بیٹیاں ہیں اگر نبی کی چار بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کی اولاد ہے اور باقی تین بیٹیوں کی اولادیں کہاں ہیں اگر نبی کی چار بیٹیاں ہیں تو شان ایک کی بیان ہوئی ہے باقی تینوں کی کیوں نہیں ہوئی اگر نبی کی چار بیٹیاں ہیں تو مستفا کا داماد ایک ہے باقی داماد کا داماد جی گھر ایک بیٹی ہے داماد مستفا من سال بہت جیٹیاں ارے بھائی جن کے گھر ایک بیٹی ہے وہ تو داماد مصطفیٰ ٹھہرے اور جن کے گھر دو بیٹیاں ہیں توجہ نہیں یہ فرمائی یہ حضرت اس ماننے کا کیوں سنور کیوں جنو رین کیوں کہ جنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والے یہ دو نوروں والے کا کیا معنی ہے ہاں وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب کرانا نور کا سنو رین تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے مولا علی کے گھر میں تو نبی کی ایک لخت جگر ہے اور سید عثمان غنی کے گھر میں تو دو اور میرے, اور میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں محبت کی آڑبا نال دشمنی اچھا میں جلسے محبت اور صاحب ساری تقریر تو فرمائی جنو بلا سوشل میڈیا نے برباد کیا خدا پھر بندہ تو رکھ سر بچ جائے گا سوشل میڈیا دا ڈنگیا کدی نہیں بچتا سپ دا ڈنگیا تے بچ سکتا ہے سوشل میڈیا دا ڈنگیا ہر کوئی اپنے مسلک اور میں کرنا وقت تھوڑا حضرت دو حدیث آپ فرماؤں نے فرما جائے اگر اگر دال کی دولت کو نواز اللہ نوا دیا نوا دیا اگر اگر درمیان دولت نوا دیا نہ اگے نے نہ پیچھے نے نہ دائیں نہ بائے اے صحیح سہی درمیان پی چل رہے ہیں لیکن کدو تک جننے تک اپنے عقیدے سیم گے ادو تک یہ دولت رب سونے نے یہاں کے سپرت فرمائیے یہاں ہدایت والی ہدایت والی دال والی سہی راستے والی فرمایا دلیل حدیث بیان کی آپ نے بیا فرمائی ہے فرمائی میرے آپ عامدار نے فرمایا سی حدیث سنند بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے میرے آ نام پر نے فروایا اصابی کنجو میرا ہر سب بھی ستارا توجہ رکھا وقت تھوڑا فرمایا میرا ہر سب ستارا ہر سال ستارے یاد کی جناب والی سوشل میڈیا تی جان چھڑا کے حقیقت بھی یاد کر لئی کرو جناب والی جے کچھ یاد کرنے ہونٹے دیا فلم زبانی یاد کی پھر آتی ہے ساڑی قوم لیکن تو بول دیاں یاد ہو گیا یہ وجہ کی ہے یہ وجہ یہ ہے گھر والے پاسے ساری توجہ زیادہ ہو گئی ہے پاسے توجہ تھوڑی ہو گئی ہے میرے آکا دار نے فرمایا کرنا حدیث دا یاد کرنا اے خدا کی قسم کر کے آنا باقی ہر شہد کرنا اور لیکن ایک فرمان نبی سونے دا ایک فرمان رب سونے اے یہ یاد کرنے دریے بنا چار دفعہ پڑھ لو ساری عمر نہیں بھولتی میرے آمدار نے فرمایا فبی ائی مکتد ہے تمے تم ہر سابا ستارے جی آسمان تے ستارے چمکتے ہیں وادے چمکتے ہیں نظر آتے فرمائیا زمین گے تے جناب والی میں میرے میرے ساب تھوں نظر آ ستارے کی مانے نظر مطلب ہے فبی ہی مکتد ہے تمہیں دے تم فرمایا جی مگر بھی ٹر پو گے باجاؤ گے پتہ لگ گیا ہے سب تخوا ساتھ نے سب جوٹیا گلیں نے اور جدو میرے سونے نبی نے فرما دیتا کوئی میرا گمراہ نہیں ہو سکتا کوئی سا میرا بدراہ نہیں ہو سکتا اس واسطے اگر کوئی گمراہ ہو تو میرے پاک نبی کدی نہ فرما جی پیچھے چلو گے لائک با گے میرے سونے نبی نے تاہ فرمایا فرمایا میرا کوئی سا گمراہ نہیں سارے سہتے نے جی پیچھے مر پو گے یا رب روڑ جاؤ گے یا رسول دربار ایک علیس بیان فرمائیے فرمایا دو منٹلو جاؤ جاؤ جاؤ اس ادیش یاد رکھو نال دوسری حدیث بیان فرمائی فرمایا میرے آقا ایمدار نے فرمایا میرے آخا ایمدار نے فرمایا فرمایا میرے جان سواد میرے جان سواد میری رکھا جی میرے گھر والے نے فرمایا میرے گھر والے کا خیال کردا کی قسم کر کے آنا وہ جہے آہلے پہ محبت کا دعوی کرتے ہیں نبی دیا نبیتیا انکار کرتے فرمائے مولا سونے فرماؤ جیڑا مبدت دین دتا ہے میں جا تھو ہدایت جو کتاب لے کے آیا جتنے بھی احسان کی میں اجر نہیں منگا مگر احسان کا بدلا احسان ہوتا ہے میں تھوڑے کوئی شر نہیں منگا لیکن کتنا خیال رکھا جی میرے جان میرے گھر پورا اچھا ان ہوں سبھی نے فرمایا میرے گھر والوں کا خیال رکھا جی پورا سلوک نہ کرا جی انہوں نال محبت کریا جے میں تو تے تکمے پڑھان دا بھی خیال نہیں تھا نبی دے سارے نبی دے سارے سارے, سارے, سارے بھول بھٹا ہے اس واسطے تینوں نبی دی نبی دیا دی دی دی دی دی چار بیٹھیا نے سویں نبی کے گھر والوں شام د میرے یہ جنت کا خیال رکھنا نہ خیال رکھنا یعنی جنہوں میں محمد کریم بھی جوڑ گئی خیال رکھا جی بولنا کسی بولنا پورا سلوک نہ کر خالی خاتون جنت یا باقی تین بیٹیاں بنا دین کے محبت محبت کیا نبی کی وہ تین بیٹیاں بول آ بچ میں جنوب پیار ہے وہ نبی دی ساری اولاد پیار بلا میں مثال دینا گل سمجھ میں مثال دینا تیرے نال میری ہو گئی یاری تین آخ ت میرا یار میرا پیاری تیری اولاد ہووے دشمنی گل سمجھا جے گل سمجھا جے میں لکھ در لیکن اولاد مینو دشمنی ہوگی تیری اولاد نریلاد ہی نہ سچی دس میں یار ہوگا یا تیرا دشمن ہوا گا جیری میری گل آئے تو میں دشمن یاد رکھا کرو نا چیتے توجہ لیں جی فرمائی کو نہیں چیڑنا چاہیے ہم کسی کو نہیں چھیڑتے لیکن اپنی قوم کو تو بتا نہ ہے نا نہیں میرے سونے نے فرمایا فرمایا تاریخ فرمایا دو چیز کے پہلی کتاب اللہ اللہ دے دوسری میری فرمائے کتاب اندر ترسی ہل ہوتا ونور جا نال محبت کر محبت کی وجہ کی محبت کی وجہ ہے جدو تک نال محبت رکھو گے تھی گمراہو نے میرے مدنی آخ کی میری آہل کا خیال رکھا جا ان چنگا سلوک کر فرمایا میری آہل بیت کی اہل و آ, آ grasp, ن فرمایا تھ محبت دی دعوت نو السلام بولے نہیں نو ال سلام کے بیڑے فرمائے منت خلف انہا حلخ فرمایا جیڑا اس بیڑے گا نچاج میری آخل بیت نل اسلام سوار ہو گیا اور نجات پا جائے گا من و من تخلافا اور جنہیں منہ پھیر لیا انا یہ نہ کو ہالا کا فرمائی یعنی طوفان ہی اگر اس پانی بچے صرف بول دے ہر پاس ایک پاک دے میری بیعت می جس ویلان پاسے پاسے ہنی ہو, ہو سیلاب سیلا سیلا سیلا سیلا بچے گا کہڑا میری بیعت دے پیت آئی روائتوں نے بڑا سونا لایا گل سن آ فرما نے فرمایا بیڑا ہوگئے سمندر اے جڑے امام لوگ نے اے بھی بڑیاں بڑیاں گلا سمجھا جاتا بڑے لوگ ہوندے نے آد رکھا جی پرانیاں پورا پورنیا چٹائی والے نے یہاں دیا چٹائی نہ انہوں دیا نگاہاں بڑی بڑی ہر پاسے چارے طرف پانی پانی بےڑا کدھر جائے گا بول میں <حسن> <gans> ah, سارے سارے مجدار بیڑا کدھر جائے تو پائلٹ بعد وہ کیا ہوتے تھے کشتی بان ہوتے تھے آپ نے فرمایا وہ بڑے سیانے ہوں سن ان آسمان نے ستارے ستار ستارا ستارے جناب دہلی جا نکل گیا آ جڑا ستارا یہ فلانی سیمت چھڑ دال پاس ساڈا ساتھ منہ لگ, لگ گیا تو الابیا فلانے ملک جا نکل گلا شکارے آلے پاسے منہ لگ گیا فلانے ملک جا نکل گے فرمایا ملک ملک ملک اج کا ہے اگر تو کشتی نہیں چل سکتی ہر رک گئی ستارے نے دسنی فرمایا جے ستارہ نہیں سمت نہیں ہو سکتی لگ سکتا شمال کی در جنوب کی رادر چڑھتا کی رے فرمایے ہر اگر بچنا چاہتے ہوشتی چاہ جی سمت متعین کرنی ہے روشنی صاحب والے سدارا تو لویا جیٹا دربارے بارے سنا سن فرمایا <Group> اے <product> فرمایے فرمایے مطلب کٹیاد نتیجہ کٹیا اگر صحیح راستہ اختیار کیا ہوا تو سنیا نے کیتا ہویا کیوں اس واسطے الحمد بیت علی کشتی چی پے نے ساب تو سمت نہیں گل کوئی بلا چان ہو چان یار ات سیلاب آ جا بےتی سیلاب سان نظر آپ کوتا سا وار پہ یہ بےتینی دیلاب جہاں چلیا گلا ہر پاس سیلاب طوفان ہو کوئی صورت کشتی اچھا تخ چان کر لے تیرے کو کشتی نہیں تے تیرے کو کشتی ہو تینوں پتا نہ لگے میں جانا کہڑے پاسے بول دے کشتی تو جانا مدینے آسا تیرا منہ لگ جائے پاسے موڑ یہ جیڑے اس کشتی چ بیٹھے بھی نے نا چبلا انہوں کا منہ امریکی پاسے لگا کھڑا ہے <laughs> آج وہ سمت, سمت, سمت بول گئے پتہ نہیں پہ لگتا سمت بلا سمت ند کراستے روشنی کی ضرورت پہ روشنی ہوباد دیے بہڑا ہوشنی نہ ہوباد دیے کشتی بھی ہو روشنی بھی ہو کے اپنی منزل نپنے گا اور الحمد للہ سما الحمد للہ اگر کوئی لوگ نے کولو کولو روشنی کوئی نے روشنی کوئی نہیں اگر دو چیز رکھتے بھی رکھتے نے روشنی بھی دے نے الحمد الحمدللہ اس دور درفت ہی اگر بچنا چاہیں نہ کشتی نہ تارے تارے چھوٹ گئے بھی ہلاکت جی کشتی چھوٹ گئی بھی ہلاکت اگر دونوں آخر اندار نے فرمائیے کل ہاؤز تو سر میں میرے نال میرا قرآن گا میرے آلے گی جیڑا اے یہ محبت رکھدہ ہوا یہ یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بچنا چاند ہے بچنا ہے اگر صحیح ہے، اے جی، دی محبت بھی نالو اہل بیت دی محبت بھی نہ العزیز بیڑا ضرور پارو جنابے والی <سؤال> کامل مسلک اور مت مرد دم تک اور اسی عقیدے خاتمہ علینا خیر البلا